اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم علام صلی اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلے کے صوفیہباشہ واٹس ایپ گروپ میں موجود تمام رازہ اور باقی تمام این او آئی ایم این ایس او ولواشہ اور مدرسے صفیہ نرواشہ اور باقی تمام خران سے اور باقی علاقے بھی بہت سے گروپ سے ان تمام کوشیں ووشن ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں اور جس سے کہ آپ لوگوں سے وعدہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ دعوت شریف کی دعاؤں کا بھی مختصر ترجمہ عام لوگوں کی مبارک قانون تک پہنچانے کی شروع کوشش کروں گا تاکہ ہم دعاؤں کو معنی مفہوم سمجھ کر دعا کیا جائے تو وہی سلسلے میں آج مقدمہ تن جو ہے کہ داصل کتاب شروع کرنے سے پہلے دعا کی دعا کا کیا معنی ہے اور دعا کی اہمیت کے حوالے سے چند مختصر نکات آلوار کانوں تک پہنچاؤں گا کیونکہ ہماری اس کتاب کا نام بھی کیا ہے کتاب دعوات ہے کتاب دعوات تو اذن گرامی دعا جو ہے دعا لغت میں عربی ڈکشنری میں ہاں جی اردو نہ تو دعا دعایت دعا دعا او سے ہے. معنی پکارنا بلانا درخواست کرنا ان معنوں میں آتا ہے ہاں جی اور جب بولتے ہیں دا لہو یعنی اس کے بولے کہ کسی کے ہاتھ میں بہتری کی دعا کرنا ہے دا آلے یعنی کسی کے ہاتھ میں بد دعا کرنا ہے کیونکہ دعا بھی دو طرح کے ہیں ایک کسی کے بلائی کے لیے دعا کرتے ہیں ایک کسی کے تباہی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک کو نیک دعا ہے دوسرے کو بد دعا ہے بوری دعا ہے ہاں جی اور اصطلاح میں جو ہے اور یہ اصطلاح میں یعنی جو دعا کی جو علما نے اعظم نے دعا کیے ہیں پر ہم آتے ہیں اصلاح میں دعا کا مطلب یہ ہے کہ پس آدمی یہ پس آدمی جو پس اور کمزور ظاہری باتیں کسی بھی زاویہ سے اور خود سے ایک فرد برتر و بالا سے ہاں جہ حالت ہے خضو و خوشو اور انتہائی عادذی اور خضو و خشو کے ساتھ ہاں جی اور سر نیچے کر کے کمال آجیزی کے ساتھ کسی چیز کے طلب کرنے کو دعا کہا جاتا ہے یعنی خود سے ایک بالا تر ہستی کے سامنے انسان کمال آجیزی کے ساتھ خضو خشو کے ساتھ ہاں جی کسی چیز کے طلب کرنے کو اصطلاح میں دعا کہتے ہیں یعنی دعا جو ہے ہم ایک آدمی کو ایسے کوئی چیز مانتے ہیں عام حالت میں نار حالات میں اس کو دعا نہیں بولتے ہیں. بلکہ جو ہے ایک ہستی جس میں آپ جو چیز مانگنا چاہ رہے ہیں اس کے پاس ہے اور وہ آپ سے بزرگ کو برتر ہیں اس کے حضور میں آجزی کے ساتھ اور انتہائی خزو خوشو کے ساتھ ہو سکے تو چند قطرے آنسو گرانے کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو کمال آجزی کے ساتھ مانگنے کو دعا بولتے ہیں اور کسی چہن جیسے خود سے بالا ہستی سے اور یہاں جو ہے صلاح شریعت میں جب آتے ہیں دعا ماننا یعنی اب وہ بطر حرسن جس سے آپ مانتے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے پہلے انسان عظمت کو درا کرے ہاں جی دعا کرنے سے پہلے عظمت کو درا کریں یہ کیسے عظیم بادشاہ ہے ہاں جی پوری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے پوری کائنات کا خالق مالک رب وہی ذات ہے اس کائنات کے میں پوری کائنات کے ساتھ زمین آسمان عرصہ کرسی قلم سب کچھ سب کے ساتھ سب کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں وہی اللہ ہی کر سکتے ہیں تمام معلوقات کی زندگی بقا اس کے فلاح کامیابی ناکامی ہاں جی سب اسی اللہ کے دستے قدرت میں ہیں ہاں جی ہماری زندگی میں اچھائیاں برائیاں ہاں جی اچھائیاں جو ہے لانا ہے تو وہی اللہ لا سکتے ہیں. آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اس سے نجات وہی اللہ دے سکتے ہیں آپ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اس سے نکال وہی اللہ نکال سکتے ہیں ہاں جی آپ کے لیے آپ کسی فاکر و فاقرے کا شکار ہوا تو اسے نجات اللہ ہی دے سکتے ہیں آپ اولاد کی جو ہے تمنا ہے اللہ ہی دے سکتے ہیں لہٰذا یہ اللہ جسے ہم جس کے درگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں وہ اللہ جس سے ہم چیزیں مانتے ہیں اس پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے مالک حقیقی ہے ہاں جی سب ہر شے اسی کی دست قدرت میں ہے اور وہ سے عظیم ذات ہے اس پوری کائنات جیسا یہ تزمت کے ساتھ جہانی وہ ایک لمحے میں نابود کرنے چاہیں نابود کر سکتے ہیں اس کائنات جیسا دس کائنات اور ایک لمحے میں خلق کرنے چاہیں بنانا چاہیں تو وہ اللہ بنا سکتے ہیں اس کا جو ہے امر کن یا کے ذریعے سے یہ چیز ہو جاؤ ہو جاؤ گا صرف ارادہ کافی ہے اس کے لیے لفظ کہنے کی بھی ضرورت ہے نہیں آسدان گرہ میں تو اس عظیم اللہ کو ہم دعا کے وعد پکارتے ہیں آپ دیکھو ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کو جب نمرودی قوم نے اس عظیم آنکھ میں پھینکا اتنی زیادہ آگ بڑے میدان میں لکڑیاں جلایا اس آنکھ کے شعلے آسمانوں کو پہنچا ادھر سے اڑنے والے پرندے جو ہے ہاں جی ان کا پر جل کے گر جاتے تھے نیچے اتنے عظیم آگ میں ابراہیم کو بھیجتے ہیں ہاں جی اب اس آنکھ سے کون بچا سکتے ابراہیم کو ابراہیم کے ساتھ تو کوئی فوج فوج نہیں ہے کوئی لشکر نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ہم وہ اکیلا ہیں لیکن ابراہیم کو کس نے بچایا پرانی پاک کی واضحتوں میں کیونکہ اللہ ہی ہے جس کا حکم ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے وہی اللہ جس نے آگ کو جلانے والا بنایا اسی کے حکم سے جلاتے ہیں آج وہ آگ کو حکم کر رہے ہیں آگ یا نارکونی و سلام العلّہ ابراہیم ارے آگ تو ٹھنڈا ہو جاؤ اور میرے ابراہیم کو سلامت رکھو بس جو ہے اللہ کا حکم پہنچنا تھا ابراہیم کے آگ ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ آگ کا عظیم میدان جو ہے وہ گلستان بن جاتے ہیں اور ابراہیم اس کے بیچ میں چار دانے ہو کر ہاں جی بڑے مست و قلندر ہو کر اللہ کی اس عظیم انعام پہ جو ابراہیم پر کیا اللہ پر اس عظیم بھروسے کے برکت سے اللہ نے ابراہیم پر کیا ابراہیم اس دن کتنا خوش ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ابراہیم نے اللہ کا کتنے شکر ادا کیا ہوگا کہ ابراہیم کے ساتھ اللہ نے جو فجل خاص فرمایا رضا نے گرامی ایسے کتنے ہی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں حضرت موسا نے والا نے حکم دیا ہے اپنی قوم کو لے کر ہاں جی فرونی قوم نے ارادہ کہ آپ سب کو نابود کرنے کا قتل کرنے کا لہذا آپ راتوں رات جو ہے شہرے میں سے نکل جاؤ موسا اپنی پوری قوم کو ہنگامی طور پر نکالتے ہیں راتوں رات, رات دریا نیل کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں ہاں جی اب ان کے ساتھ بچاروں کے بعد نہ وہاں کوئی کشتی ہے نہ پل ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر سے دیکھا فیرونی فوج جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے سامنے نظر آ رہا ہے تو موسیٰ کے جو قوم ہے وہ وہ چیخنے لگا پکارنے لگا یا موسا ہم تو ہلاک ہو گئے ہم تو تباہ ہو گئے کیونکہ اگر ہم دریا میں چھلنا لگائیں گے تو بھی ہم مر جائیں گے کیونکہ کس چی تو ہے نہیں پانی اتنا زیادہ بہت بڑا دریا ہے تیر کے ہم اس طرف جا نہیں سکیں گے اور پانی اتنا گہرا بھی ہے اور اب باہر آئیں گے تو ان کی تلوار سے مر جائیں گے دونوں صرطوں میں ہم ہلاک ہو گئے شیف نے پکارنے لگا فریاد کرنے لگا موشا نے کہا نہیں بھائی تم فریاد نہیں کرو میرا اللہ جس نے مجھے حکم کیا ہے اس طرح جاؤ وہی راستہ نکالے گا پھر اس سے اللہ نے جو حتم مشاء علیہ السلام کو حکم دیا تو پھر انہیں کو تھوڑا نزدیک جی ہوا حکم دیا مشا دریا پہ آساں مارو مشاء نے اللہ کے حکم سے بارہ جگہوں پہ آساں مارا اور بارہ گلیاں بن گیا اور وہ پانی جو ہے کتنے لاکھوں سال سے کتنے عرصے سے وہاں اس جگہ پر پانی چل رہا ہے وہ نیچے ان کے لیے بالکل خشک راستہ بن گیا خوشک راستہ کیچڑ بھی نہیں ہے خشک راستہ بن گیا موسا کے قوم آرام سے ان گلیوں سے گزر کر دوسری طرف خراس ہو گیا اب آزان گرامی اتنے عظیم دریا کے پانی کو جو پانی کے طبیعت میں چلنا ہے سیلان ہے اس کو کون روک سکتا ہے نہ وہاں کوئی دیوار کھڑا کیا نہ وہاں کوئی سط بنایا کوئی بن بنایا ہاں نہ کوئی تختہ وہاں لگائے خوش بھی نہیں لگائے صرف اللہ کے حکم سے حجان گرامین تو اللہ کے حکم ہر چیز پر چلتا ہے پانی اللہ کے حکم سے چلتا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے تو پانی رک جاتا ہے ہاں جی تو جب آگ اللہ کے حکم سے جلاتا ہے اللہ حکم کرتا ہے تو نہیں جلاتا ہے نہیں جلانے کے حکم نہیں جلاتا ہے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حرقم پہ حضرت ابراہیم نے ہاں جی چھری پھیلایا چھری کا کام کیا ہے کاٹنا ہے جس چیز تیئی چھری اسے بات جس کو کاٹ دیتے ہیں خصاون گوشت کو لیکن اسماعیل کی حرقم کو اللہ نے چھری سے حکم کیا ہے ہے ابراہیم کی حقم کو اسماعیل کی حرقم کو نہیں کاٹنا ہے بس امتحان لینا میرا محسوس ہے توماعی علام علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیر میں جدنا چھری سختی سے زور سے پھرا رہے ہیں اسماعیل کی حقوم پہ لیکن چھری نہیں کار رہے ہیں تو حجان غلامی اللہ کو عظیم ذات ہے ہاں جی اس کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر اس ذات کا ہر چیز پر قادر ہے نہ آپ جب دعا ماننے کے لیے بیٹھیں گے نا آپ کا یہ مضبوط عقیدہ ہونا ضروری ہے میں جو چیز مانگ رہا ہوں میرا اللہ اس کو مجھے دینے پر قدرت رکھتا ہے میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہاں جی البتہ آپ جو چیز مان رہے ہیں نا وہ جائز ہونا ضروری ہے وہ شرانجائز ہاں جی شرانجائز کام کا آپ دعا کریں گے آپ رزق کے لیے دعا کریں گے آپ اولاد کے لیے دعا کریں گے آپ کسی بھی جائز کام کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجابت فرمائے گا اگر جو ہے کسی مسلحت کی بنیاد پر اللہ نے بظاہر دنیا میں قابو نہیں کیا تو بھی آپ کو آحرت میں اتنا زیادہ ثواب اور حاضر دیں گے کہ آپ تمنا کریں گے کاش میرے دوسری دعائیں دنیا میں قابل نہ ہوا ہوتا تو میں بڑے فائدے میں ہوتا تو اجن گرامی دعا جو ہے دعا دعا کو کہا ہے پیارے نبی نے مخ کو عبادت کی جو ہے مغز عبادت کی اصل مغز اور اس کی ہنج روح اور جو ہے وہ دعا ہے عبادت کی چاند دعا ہے اس کی مغز دعا ہے تو دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے دعا کی حالت آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ کمال عاجزی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ ہاتھوں کو جو ہے اپنے منہ کے سامنے لا کر چہرے کے سامنے لا کر چار دانے ہو کر اللہ کی درگاہ میں آپ کسی بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے یا سجدے میں جا کر کمال آجزی کے ساتھ اللہ کی درگاہ میں آپ دعا کریں گے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے دعا کوئی بھی اچھی دعا جو ہے جائی دعا رد نہیں ہوتی ہے ہاں جی البتہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس بندے نے یہ جو دعا کی ہے اس کو اس کا ثمرہ ابھی دے دوں تو مسئلہ دیکھیں تو ابھی دے گا اگر ابھی دنیا میں دینا مسئلہ سمجھے دس سال بعد دینا چاہیے دس سال بعد دے گا چاہے آخرت میں دینا چاہیں تو آخرت میں دینا فائدہ دیکھیں تو اللہ فائدہ دے گا لیکن دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے اچھی جائز دعائیں تو زندگرہ تو ہماری اس کتاب کا نام جو ہے کتاب ہاں جی دعوت دعوت اسی دعا کی جم ہے دعوت ان کی جم ہے چونکہ اس میں ایک دعا نہیں اس میں بہت سی دعائیں ہیں اس وجہ سے اس کتاب کا نام کتاب دعوت نام رکھا ہے ہاں جی دعوات نام رحمٰ و جین کے بہت سی دعائیں ہیں ایک ایک دوسری بات اس کتاب کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول عالم اسلام کے حدیث کی کتابوں میں اور دعا کی کتابوں میں موجود مستند دعائیں ہیں یا آئم البید علیہ السلام سے منقول دعائیں ہیں حضرت امیر کا بیس سید علامدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جی ہمارے اوپر انتہائی احسان ہے ہمارے اوپر آپ کے احسان عظیم ہے کہ آپ نے ان عظیم دعاؤں کو جمع فرمایا اور ہمیں ایک مجموعے کی شکل میں دے دیا اور اللہ نے ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق بھی دے دیا ہاں جی ورنہ یہی دعائیں جو وضو کے آپ دعائیں پڑھتے ہیں یہی دعائیں شاشر کتابوں میں بھی ہے سنی کتابوں میں بھی ہے حجیث کتابوں میں دونوں میں ہے لیکن پڑھنے کی توفیق ہمیں دیا ہوا ہے آپ ان کے بڑے بڑے علماء سے پوچھیں تو ان کو بہت کم لوگوں کے یہ دعائیں یاد ہیں عام عوام کو تو یہ لو سکھاتے ہی نہیں ہیں ہاں جی لیکن جو ہے ہمیں امیر کبی صدردانی آپ وہ عظیم ہستی تھے آپ نے اسلام کے ہر ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا تھا عمل کر کے دکھایا تھا دعائیں ہو تو بھی عمل کر کے دکھایا یہ دعائیں آپ نے خود عملاً پڑھ کے دکھایا پڑھ کر جو ہے عملاً پڑھ کے پھر ہمیں پڑھنے کو آپ نے لکھا اس لیے جو ہے اس کتاب کی دعاؤں کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ سب مستند دعائیں ہیں عالم اسلام کی مستند کتابوں میں موجود حضیث کتابوں میں موجود یا رسول اللہ وسلم خود سے یا اِمۂ اہل علیہ السلام سے منقول دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کی بہت بڑی برکات ہے بہت بڑی برکات ہے لیکن یقیناً جو ہے دعا دعا کے معنیٰ کیا ہے مانگنا ہے جی دعا کے معنیٰ پڑھنا نہیں ہے ارض نگر دعا کے مانگنی مانگنا ہے لہٰذا دعا کو پا مانگنے کی کیفیت میں پڑھنا ضروری ہے ہاں جی مانگنے کی کیفیت میں پڑھنا ضروری ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کے ہاں جی واسطہ ہوا ہوگا کتنے ساحل جو ہے غریب لوگ آپ کے دروازے پر آ جاتے ہیں کچھ لوگ جو واقعی مجبور ہوتے ہیں وہ آپ کے دروازے کو اتنا کھڑکھٹاتے ہیں ہاں جی کھٹ کھڑکھٹاتے ہیں بار بار کھٹ کھڑکھٹاتے ہیں کہ آپ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایک دفعہ آواز دیتے کھٹ کھڑکھٹاتے ہیں آپ نہیں نکلا یہ وہ تو واپس چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اتنی آپ کو اصرار کرتے ہیں کہ آپ دینے پہ مجبور کرتے ہیں دعا جو ہے دعا کرنا آپ اگر بچوں سے سیکھیں تو پھر ماں باپ سے چھوٹے بچے جو ہے اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت ہے تمام بات اس سے سیو کے شروع میں جو ہے آرام سے کہتے ہیں پھر نہیں ہوا تو اور زور لگاتے ہیں نہیں ہو تو رونا شروع کر دیتے ہیں ہاں رونا شروع کر دیں جب بچے کے یہاں آن سے آنسو گرنے لگتا ہے تو ماں باپ پھر مجبور ہو جاتا ہے اس بچے کو ہر صورت میں دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کے بھی سنت ہے اس کے نظام بھی یہی ہے جب بچے بندہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہاں جی ہماری یہ وسیع مقولہ بالکل حقیقت پر ممی ہے کہ ہزار عط سونچی پر خرچن اور سونچی پر ٹوچن یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے جو شفقت ہے وہ ہزار باپ اور ہزار ماں سے زیادہ شفقت اور محبت ہے تو اللہ تعالیٰ بندہ جب اللہ کے حضور میں ہاں جی چند قدرہ آنسوؤں کے ساتھ اپنی حاجت پیش کرتا ہے اللہ سے عجیزی سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے ہاں جی ضرور قبول فرماتا ہے لہٰذا اللہ کے حضور میں جب ہم یہ دعائیں بنیں گے تو کمال آجزی سے پڑھیں کمال آجزی سے پڑھیں اپنی ضرورت سمجھ کر پڑھیں اپنی مشکل سمجھ کر پڑھیں دعا جس موضوع سے بھی مربوط ہو کوئی دعا کے معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑے کیونکہ دعا کے کی معنی پکارنا ہے نا پکارنا ہے مانگنا ہے تو مانگنا پکارنا جو معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑیں گے تو مانگنے کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگا پکارنے کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگا اگر معنی کچھ بھی سمجھ میں نہ آ جائے اس میں کیا کہہ رہے صرف ایک عرضی میں کچھ بول دیا تو یقیناً آپ کے اندر وہ عجیب ہی پیدا نہیں ہوگا لہذا میری کوشش یہ ہے کہ ان دعاؤں کی تھوڑی سی معنی مفہوم آپ لوگوں کے ذہن تک پہنچا دوں تاکہ آپ لوگ اس کی معنی مفہوم کو سمجھیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ یقیناً جب سمجھیں گے تو دعا کرنے میں آسانی ہوگی خود بخود آجزی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ تو آج کے ساتھ میں یہ درست اختتام تک پہنچا رہا ہوں اللہ ہم سب کو ہاں جی کمال آجیزی کے ساتھ دعا کی حقیقت کو درک کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں بندے کو جس طرح دعا کی حالت میں حاضر ہونا ہے جس طرح امبیائی اللہ علمیت علیہ السلام دعا کی حالت میں جس طرح اللہ کے حضور میں آجزی سے پیش آتے تھے ہم سب کو بھی اسی حالت میں اسی آجزی کے ساتھ اسی عیز کے ساری کے ساتھ اسی آہ و بکا کے ساتھ اسی آنسوؤں کے ساتھ ہاں جی اللہ کے حضور میں, میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنی دعائیں اللہ کے حضور میں پیش کرنے کی حاجتیں ماننے کی اور جو دعائیں ہمیں دیا ہے مصنون دعائیں ان کو پڑھنے کے اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے آمین رحم اللہ